اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑکاف سے جیسا کڑکاف آد اور سموت پر آئی تھی